لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواده وذورياته أما بعد فأوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بعد مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتِ وقال تعالى فَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وقال تعالى تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى صدق الله العزيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقہ قولی امینی رب العالمین قرآن حکیم کے اندر مختلف مواقع پر تفرقے اور اختلاف کی مضمت بھی کی گئی ہے ممانت بھی کی گئی ہے اور پچھلی قوموں کے لیے اسے سے عذاب کی ایک صورت بھی قرار دیا گیا ہے ارشاد فرمایا فَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی اس طرح فرمایا وَمَا خْتَلَفَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اسی طرح فرمایا بغیم بینہم یہ اختلاق یہ اختلاف اللہ نے کہاں ڈالا فلقی نا ہم نے ڈالا تو یہ اختلاف کون سا اختلاف اور یہ کسی قوم کے زوال کی نشانی اس میں ظاہر ہے زمینوں کا اختلاف مقصود نہیں گریلو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں محلے میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے لین دین پہ ناراضگی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ و حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ناراضگی ہو گئی حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ نہ کسی اور کے درمیان ہو گئی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ اس سے مراد یہ اختلافات نہیں وہ آج بھی ہوتے ہیں جب تک انسانیت باقی ہے وہ ہوتی رہے وہ جو عذاب کی صورت ہے کہ ہم نے ڈال دیا ان میں اختلاف فالقین بین عداوت و ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض اس سے مراد وہ اختلاف اور وہ بغض و اداوت ہے جو دین میں پیدا ہوتی ہے دینی مسائل پر اختلاف آگے بڑھ کے بغض اور اداوت بن جائے اس کو مسجد میں نہ گھسنے دو اپنی مسجد الگ اسلامی تاریخ ہم غلام بھی رہے ہیں مختلف قوموں نے ہمارے اوپر حکومت کی مختلف علاقوں میں کہیں ہم انگریزوں کے انڈر تھے کہیں فرانس ہمیں دبائے بیٹھا تھا کہیں کوئی اور ملک تھا لیکن کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا کہ مساجد رجسٹرڈ کی گئی ہوں اسکول آف تھاٹس کی بنیاد پر ہندوؤں کے مندر مختلف ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان کے دیوتا مختلف وہ ایک مندر کے اندر سب کی عبادت نہیں کر سکتے انہیں اگر کسی پر غصہ ہے بدوا کرنی ہے تو کالی کے مندر میں جائیں گے کرشن جی کے مندر میں جائیں گے دوسرے کام کے لیے دولت چاہیے لکشمی کے مندر میں جائیں گے ان کے دیوتا الگ ہیں اور ہر دیوتا اپنا الگ مندر مانگتا ہے تمہارے یہ مندر کیوں الگ ہوئے ہیں کتنے خدا ہے تمہارے کس بنیاد پر الگ ہوئی ہیں اور کسی نے احتجاج کیا نہیں اسے شیر مادر سمجھ کر پی گئے ہیں بڑے بڑے علماء کیوں اس سے ان کے قلعے محفوظ ہوتے تھے جان چھٹی خطرہ رہتا تھا کہ اس محلے میں فلاں جو ہے وہ طبقے والے زیادہ ہیں کہیں ہماری مسجد پر چھا نہ جائیں جب رجسٹرڈ ہوگی جان چھٹی کافی رائٹ حاصل ہو گئی حالانکہ یہ بدت تھی تاریخ میں ایک کوشش ہوئی تھی مسجد رجسٹرڈ کروانے کی قرآن نے کوٹ کیا ولہزی نتاخ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد مسجد کا نام قرآن نے دیا اس کو اللہ نے بطور مسجد مندر نہیں بنایا انہوں نے اتخو مسجد ذرارن مسلمان کمیونٹی کو پاڑنے کے لیے ضرر پہنچانے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنائی مسجد زرارن ضرر پہنچانے والی مسجد اور انہوں نے چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں آ کے دور کا نماز بطور تبرک پڑھ کے جیسے انوگریشن ہوتا ہے بڑے بڑے گزارا کو بلاتے فیتا کاٹی جی آپ دکان کھولے مولوی صاحب کو بلائیے جی قرآن پڑھنا چاہے وہاں پہ ویڈیو کیسے بیچنی انہوں نے یہ چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے یہاں نماز دو رقط پڑھ جائیں اور یہ مسجد رجسٹرڈ ہو جائے اور کم از کم اس محلے کے لوگوں کو تو ہم یہاں روکیں اور منافقین ادھر نہ جایا کریں پھر یہاں بیٹھ کے مشورے کیا مورچے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ارساد المن من رب اللہ و رسولہ اللہ اور رسول کے خلاف لڑنے والے کی مدد کے لیے ایک مورچہ بنانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبو کے لیے نکل رہے تھے آپ نے فرمایا میں واپس آ کے یہ کر دوں گا اب بھی میں جا رہا ہوں واپس آ رہے تھے تو وہ وعدہ حضور کا اپنی جگہ پہ تھا کہ میں واپس آ کے یہاں نماز پڑھوں گا اور مسجد کو رجسٹر کر لیا جائے اللہ تعالی نے منع کر دیا تَقُمْ ادا ہے انا بھی اس مسجد میں قیام نہیں کرنا ل مسجد ان اس سے من احق رجسٹر نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے بھیجا ہے اصحاب کو کہ جاؤ اس مسجد کو آگ لگا دو میرے مدینے میں پہنچنے آگ لگا دیا رجسٹر نہیں کی ایک کوشش صرف اسلامی تاریخ کے اندر میں ملتی ہندوؤں نے مندر کیے ہیں رجسٹرڈ کیے ہیں الگ الگ دیوتاؤں کے نام پر ایک دیوتا کے دو مندر نہیں تمہارے ایک خدا کے پتہ نہیں کتنے ہو گئیں مسئلے ہو گئیں تو یہ عذاب کی ایک صورت ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف ہے بھی یا نہیں بڑا اہم سوال ہے جنہوں جن نے گردن دبائی ہوئی یا ریت کے اندر سمجھتے ہیں خطرہ ٹل گیا انہیں تو پتہ نہیں ہے لیکن جو حالات کا سامنا کرنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ یہ سوال بار بار آتا ہے مختلف ویب سائٹس پہ پوچھا جاتا ہے اب سوال کرنے کے لیے سفر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں رہی اب نئی جنریشن کی اپروچ وہاں جہاں ان کے ذہنوں میں بڑی آسانی سے کوئی بھی وائرس ڈالا جا سکتا ہے اور پتہ نہیں وہ مولوی صاحب کے حجرے تک آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے یا نہیں آتا اسے تو جہاں مرض لگا وہاں ایڈ وہیں چاہیے سوال یہ کہ نماز جتنی اہم چیز جس کے ترک کرنے کو کفر قرار دیا جائے من تارا کہا فقد کہا اور جس کے بارے میں فرمایا کہ اول ما ما به العبد یوم القیامت السلام قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز اتنی اہم چیز اس کے بارے میں آپ کے یہاں اتنے اختلافات ہیں آپ ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں تو آپ اتنے حساس معاملات کو جو دنیا کو چلانے کے لیے ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا پر اللہ کا نظام لانا ہے آپ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے اہم فیصلے لینے پڑتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے اگر یہ اختلاف ہے تو پھر اس کا جواب کیا ہے چودہ سو سال گزر گئے ابھی تک آپ اب یہی فیصلہ نہیں کر سکتے آٹھ سال کی مدرسے کی تعلیم میں چھ سال اسی پر لگ جاتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے کہاں باندھنے جو ہے وہ لیگل ہیں اور کہاں باندھنے ان لیگل دو سال لگتے ہیں قرآن و حدیث پر یہ اختلاف اختلاف نہیں یہ ورائٹی ہے یہ کیسے ممکن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اختلاف سے منع کریں جب بھی کہیں کسی صحابی نے کسی دوسری صحابی کے عمل پر تنقید کی کہ ہم تو یوں کرتے ہیں یا یوں کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا ہے تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ وہ اختلاف کرتی میں نے اسے بتایا کہ وہ یوں کرے اور تمہیں بتایا کہ یوں کرو اور جو میں نے تم کو بتایا تم اس کو فالو کرو تم اس کے پیچھے کیوں لگے وہ بھی میرے حکم کو فالو کر رہا ہے اسے میں نے ایسے پڑھایا ہے اور تمہیں بھی میں نے ایسے پڑھایا اور اختلاف سے بچو تم سے پہلی قوم ایسے حالات ہو گئی کہ وہ اختلاف میں پڑ گئیں تو میں آرس کر رہا تھا کہ یہ اختلاف اختلاف نہیں یہ ورائٹی یہ تحصیل یہ آسانی ما جا کم فدین من حرج کا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت بھی ہے نہ کرنا بھی ثابت دونوں نبی کی سنتیں ہاتھ سینے پر باندھنا بھی ثابت ہاتھ ناف پر باندھنا بھی ثابت اختلاف وہاں بنا جہاں اب جب ہم نے یہ کہا کہ نہیں جی اس ایک طریقے کو آپ اختیار کریں اور دوسرے کو چھوڑ اختلاف اس کا نام آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی مثال دی تھی درس میں کہ ابو ابوظہبی کو بقیہ عمارات کے ساتھ دو پل جوڑتے ایک مسفے والا پل ہے ایک مکتا پل ہے اب ایک آدمی یہ کہتا ہے مختہ پل ابو ظہبی جزیرے کو بقیہ امارات کے ساتھ جوڑتا ہے وہی آدمی کسی دوسری جگہ کہتا ہے کہ مصففہ پل جو ہے اس کے اوپر سے آپ جائیں وہ ابوظہبی جزیرے کو بقیہ امارات سے جوڑتا ہے اب اس کی یہ دونوں جو کوٹنگز ہیں ان کو کوئی آدمی کہیں دوسری جگہ ذکر کر کے کہے کہ ان دونوں میں جو صحیح ہے اس کو ٹک کرو باقاعدہ انٹرنیٹ پہ یہ آتا ہے. مسلم اور بخاری کی کنٹراڈکٹری احادیث کو کوٹ کر کے وہ بندہ کہتا ان دونوں میں سے کس پر ایمان مان رکھتے ہو نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا یا نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا بتاؤ ایک مسند احمد کی ہے اور دوسری بخاری کی ہے بتاؤ کیا کہ نہیں کیا, کیا, کیا, کیا, کیا کس کو مانتے اب کوئی آدمی کہہ گا صاحب یہ جو بندہ ہے یہی کہہ رہا ہے کہ جی مکتا پل جوڑتا یہی بندہ کہتا ہے مصفہ پل جوڑتا ہے ان دونوں میں سے تم اس کی کون سی بات کو مانتا ہو جی ہم اس کی دونوں باتیں مانتے ہوں. ہم اس کی دونوں باتوں کو مانتے, اس باتوں کو مانتے آسانی ہے آپ کا دل کرتا ہے مسفا والے پل سے آجیں آپ کا دل کرتا ہے در راشا مکتے والے سے چلے اختلاف تب بنے گا جب مسفا والے پل پہ ڈانگے لے کے آدمی کھڑے ہو جائیں گے ادھر سے جو گزرا سر توڑ دیں گے مکتا والے سے جاؤ اس لیے کہ اس نے کہا کہ مکتا جوڑتا ہے امت کو نبی سے جوڑنے والی سنتیں ڈھیر ساری اور جس سنت کے ذریعے بھی کوئی جڑا نبی تک پہنچ جاتا ہے اپنے کام کرنا ہے کتابیں لکھنی ہے تقریریں لکھنی ہیں کرنے کے لیے بہت سا کام کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ صاحب کبھی حرام بھی کھایا کہنے لگے اللہ نے حلال ہی اتنا پیدا کر دیا ہے کہ وہ ہی ختم نہیں ہوتا تو آرام کیا تھا بھائی کام کرنے کے لیے پیچھے لگنے کے لیے گولیاں مارنے کے لیے اتنی برائیاں موجود ہیں کہ آپ دین میں کیوں یہ ڈال رہے ہیں تو اصل فساد وہاں مچا جب ایک نے کہا کہ نہیں, اسی سنت پر عمل ہو کر ہماری مسجد میں وہی آگے جو اس سنت پر عمل کرتے بڑے بڑے مناظرے بڑے بڑے پوسٹر کتنے ہزار روپیہ دیں گے جو یہ چیز سابت کرتے یہ قوموں کے زوال کی نشان کہ ان کے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہیں رہ گیا انگریزوں کے دور میں ہمارے ساتھ یہ اس وائٹی کو تم ختم نہیں کر سکتے یہ نبی کے پیچھے نظر آتی تھی عمر نے ناگ پر باندھے ہوئے عبداللہ اپنے عمر نے سینے پر باندھے ہوئے کس کا اوپر نیچے کرو گے تم اب جا کے دل کا امرت ان کا خلط رضا کے سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے وہ پاس ہو گئے اب تم ان کو ان کے مقدمے کی ریویژن پٹیشن کو تم ڈسکس کر رہے ہو تم وہ اتارٹی بھی ہو یا نہیں ہو رضی اللہ رضوان بات ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی اب میں عمر کی نمازوں پہ اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں اور اسی طرح عبداللہ اپنے عمر رضی اللہ تعالی کی نماز پہ اعتراض کرنے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں جس کا دل کرتا ہے اور حضور نے کبھی کسی کو مانا نہیں کیا نہ ناپ والے کو کاغذ اٹھا کے سینے پہ کہ لو نہ سینے والے کو کاغذ نیچے کر کے ناپ پہ رہو نبی کو مختلف مواقع پہ آپ مختلف طریقے استعمال کیے اور یہ آسانی آپ دیکھتے ہیں جہاں بھی چار لین جا رہی ہیں اور آگے بورڈ لگا ہوا ہے ایرو جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے پتا چلا آگے جا کے دو ٹریک ہو جائیں گے وہاں رش ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا گاڑیوں ظاہر اب دو ٹریک کی گاڑیاں جو ہے وہ گس کے دوسرے ٹریک میں آئیں گی رفتار بھی آسا کرنی پڑے گی پھر اس کو موقع وہاں رش ہو جائے کی سنتے تڑپ تو کمال المہ ایک موٹر وے تب تمہیں نبی چھوڑ کر جا رہے ہیں آگے مولوی ڈنڈے لے کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں اتنے ٹریک ایک ٹریک سے جانا ہوگا فساد بن گیا کہ نہیں بن گیا اختلاف اس کا نام ورائٹی اور چیز اختلاف اور چیز نبی کی سنت میں اختلاف نہیں آسانی پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث عبادات سے باہر نکلے عبادات میں تو تحصیق ہے جو جس طریقے سے کرتا ہے امت کی آسانی یہاں آپ دیکھتے ہیں ایک ہی مسجد میں مختلف سکولز آف تھاٹ کے لوگ ہوتے ہیں. مختلف فکروں کے لوگ ہوتے ہیں. کیا امتزاج کیا حسن وہاں کیوں نہیں ہوتا ہمارے یہاں کیوں اجازت نہیں ملتی یعنی دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں کے لوگ متشدد ہو گئے کبتیں برداشت نہیں رہی یہاں تک کہ حدیث کو بھی اب برداشت نہیں کر سکتے اس حدیث کے خلاف جو انہوں نے اپنائی ہوئی حالانکہ ہونا یہ چاہیے بڑا موٹا سا حصور. کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت پر عمل کر رہے ہیں اس کو کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں اور دوسرا دوسری پہ عمل کر ہے اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر لیں مخالفت جائز نہیں ہے کس کی مخالفت کر رہے ہو سنت کی کر رہے ہو تم اس کی نہیں کر رہے جس کے پیچھے ڈنڈا لے کے لگے ہوئے من راگ سنتی فلائی سا منی جسے میری سنت اچھی نہیں لگتی وہ مجھ میں سے نہیں میری امت میں سے نہیں جو کر سکتے ہو جس پہ عمل کر رہے ہو اس پہ عمل کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرو اور دوسرے کو دوسری سنت پہ عمل کرتے ہوئے دیکھ کے خوش ہو جاؤ تمہارے نبی کی سنت غصہ تو چڑھ جاتا ہے دیکھ کے اس کا نام ہے فالقینا بینا داوت ول <وَالْبَغْضَا> ہم نے ان کے درمیان و عداوت ڈال دی یہ دین کے نام رجسٹرڈ ہو گئی اپنی اپنی مسجد ہے اور صرف یہ نہیں کہ چلو رجسٹرڈ ہو گیا سہولت ہو گئی اب کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا اپنی اپنی مسجد ہے جمعے کے دن اپنے نقطۂ نظر سے تقریر ہوگی بلکہ اب دیکھنا آپ جب پست آپ نے دفاع کے لیے خریدا لیکن آپ دے اس کو بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو یا خود کو مارے گا یا ابو کو مار دے گا بچے سے پستول چل گیا جی ابو صاف کر رہے تھے گولی چیمبر میں موجود تھے آپ نے اس اختلاف کو اس رجسٹریشن کو عام لوگوں کے اندر ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جیسے بچے کو پستول پکڑا دیتے حالت ہے جی سنی کس کو کہتے ہیں جی جو سن کے مسلمان ہوئے سنی تو ہم اتنے سارے ہیں اور یہی حال ہمارے یہاں حدیث حضرات کا بھی ہے ان کے علماء کو سورسز معلوم ہیں باقی وہی حدیث جو ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے اور ٹانگے کے گھوڑے کی طرح جو ایسے کوپا لگا دیا گیا دوسری کوئی حدیث ان کی نظر میں نہیں آتی عوام الناس یہی ہے ہمارے سنی ادرات مفتی صاحب کو معلوم ہوگا کہ ان کا سورس کیا ہے باقی نیچے جو بیٹھے ہیں وہ ڈنڈے مارنے والے اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی حنفی مکتبہ فکر کا آدمی چلا گیا کسی اہل حدیث حضرات کی مسجد میں اور کسی نے دیکھ لیا کہ اس نے ناف پہ ہاتھ باندھے رفا یہ بھی نہیں کر یہ وار کدھر آیا ہے کھڑا ہو جائے گا آدمی جب وہ بندہ سلام پھیرے گا تو اسے کیا پوچھے گا کیوں جی یہ آپ نے باہر دیکھا نہیں یہ مسجد کس کی ہے ہمارے یہاں انجینئر ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ کہا جی میں تو اللہ کی سمجھ کے آیا تھا اب باہر نکل کے دیکھوں گا اور کسی حنفی مسجد میں کوئی دیس چلا جائے تو وہ نماز پوری ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے نماز میت اٹھا کے باہر رکھے کے جگہ دوتے ہیں یہ ہے فالقاوت اول بغزا ہم نے ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی قیام رجسٹرڈ ہو گئی ہے نا اب قیامت یہ کام چلے گا علماء آگے نہیں آتے بند ہوتی ہے نا روڈ ٹریک چار سے دو ہو جاتے تو آگے چل کے دو چار کلو میٹر بعد پھر دو کے چار چھ بھی ہو جاتے لیکن ہمارا مولوی اب نہیں ہونے دیتا اس کو چار اس پہ علماء بات کیوں نہیں کرتے کیا نہیں تسلیم کرتے کہ وہ بھی نبی کی سنت ہے یہ بھی نبی کی سنت ہے جو بھی کر رہا ہے نبی کی پیروی کر رہا ہے اس میں بغض کا کیا چیز تو وہ مسجد ہوتے ہیں جی یہ کدھر آ تھے مولوی خوش ہوتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ میرا اینٹی باڈی سسٹم ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے یہ جو چھیڑو انہوں نے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا مولویوں نے اپنے ساتھ یوتھ ونگ وہ یہ بندے اٹھا کے باہر رکھنے کے لیے نا. رکھے ہوئے اس پہ بات کیوں نہیں کرتے یعنی تسلیم کیا جاتا ہے مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں مالٹا سے آپ نے فرمایا کہ میں نے ساری عمر ضائع کر دی علماء سے خطاب تھوڑا سارے علماء بیٹھے کہنے لگے تھے میں نے عمر ضائع کر دی علماء حیران ہو گئے وہ بندہ جو استاد ہے ایک یونیورسٹی اپنی ذات کے اندر جس کے پڑھائے ہوئے علماء صرف برے سگیر نہیں بھی پتہ نہیں کہاں کہاں جھنڈا اٹھائے ہوئے وہ بندہ کہتا ہے میری زندگی ضائع ہو گئی جس کی زندگی گزری دینی ماحول میں اور مدارس میں دین کا کام کرتا دی حضرت کیا رہے ہیں آپ؟ کہنے جا ہم نے ساری زندگی اسی میں گزار دی کہ ہماری فکا سو فیصد درست ہے سو فیصد ایکوریٹ ہے جس میں کسی نہ کسی غلطی کا بھی احتمال ہے یعنی کوئی نہ کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے امکان ہے اور باقی لوگوں کی تمام فکرے غلط ہیں جن میں کسی نہ کسی چیز کے ٹھیک ہونے کا بھی احتمال ہے یعنی ہماری ساری ٹھیک ہے جس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور ان کی ساری غلط ہے جس میں کوئی حدیث ٹھیک بھی ہو سکتی اس میں ہماری ساری زندگی کھپ گئی اسی ڈائی کے اندر علما تیار کر کر کے ہم بھیجتے رہے باہر اور آپ فارمیٹ سے باہر نہیں جا سکتے جو آپ نے دیا ہے پروگرام وہ کتنا بھی آگے پیچھے ہو لیکن اس نے اسی فارمیٹ کے اندر کام کرنا ہے مولوی کتنا بھی لبرل ہو جائے وسیع صدر وسیع المنظر وسیع النظر ہو جائے اوپن مائنڈیڈ ہو جائے لیکن وہ جو آٹھ دس بارہ سال جنہوں نے لگا کر بھیجا ان سالوں سے باہر نہیں نکل سکتا جی کہنے لگے اب میں یہ طے کر کے آیا ہوں کہ اب صرف پرانے حکیم کو سمجھنے والوں میں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ اور بچوں میں اور حفظ اس کو پھیلانا اس لیے کہ یہ تریاق ہے اختلافات کا یہ تریاق ہے یہ یک جیتی پیدا کرتا ہے یہ یک رنگی پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہے لَو قان من قان غیر اللہ افلا یا تدبرون القرآن کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے غلط لو من میں نے دیکھا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لاوا جاد فی اختلاف ان تو وہ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی تحریکی مزاج کے لوگ ہیں. اور وہ لوگ جو تحریکی کام کر رہے دین کا جیسے صحابہ کر رہے تھے صحابہ کو جھگڑے کرنے کے لیے وقت نہیں تھا بیچاروں کا ہر مہینے ایک لشکر نکلتا تھا جنگ کرنے کے لیے ہر مہینے اور وہ بسوں ٹرکوں پر نہیں جاتے تھے پانچ سات دس دن جاتے وہ لگ جاتے تھے پانچ سات دس دن آتے وہ لگ جاتے تھے پانچ سات دس دن وہاں پہ وہ جنگ کرتے تھے یا وہاں کیمپ ڈالتے تھے اس کا مطلب ہے جب گھر واپس پہنچتے تھے تو دو چار دن کے بعد انہیں پھر بوریا بستر دوسری سائڈ کی طرف سنبھالنا پڑتا ہوگا اس لیے کہ حضور نے سات سالوں میں چراسی غزوات اور سرایا ہوئے ہیں ایٹی فور اور بارہ سب چوراسی کا مطلب ہے ہر سال میں بارہ غزے تو ہر مہینے ایک ان کے پاس اختلافات کے لیے اور مناظرے کرنے کے لیے ٹائم کوئی نہیں تھا لازا اختلافات کوئی نہیں جس کو جو مسئلہ جس طرح معلوم ہوتا تھا عمل نہ کوئی رجسٹریشن تھی نہ میں تھی کہ نہیں فلاں کا کیونکہ گھر عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس ہے لہٰذا وہ لازمن فتوہ انہی سے لے اور اگر رستے میں اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مل جائیں تو ان سے نہ پوچھے جس سے فصل والا ذکر اس لیے کہا جاتا نا کہ اگر کسی آدمی نے منہ بھر کے کہہ کر دی اور یہ سمجھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد اس نے کھانا پینے شروع کر دیا جیسا ہمارے یہاں مشہور ہے حالانکہ یہ ہے حکم یہ ہے کہ اگر منہ بھر کے کیا کو نگل لیا ایک تو وہ پانی آتا رہتا نا پراٹھا واٹھا لوگ کھاتے تو اس کے بعد وہ پانی آئلی جو ہوتا ہے اس کے اندر تیل والا یا وہ پراٹھے کا گی بھی تھوڑا سا آتا ہے چلا جاتا ہے واپس یعنی زور تک مغرب تک اپنے بارہ بجے تک جو پانی تنگ کرتا ہے کڑوا پانی لوگوں کو السر کی اور گیس کی شکایت ہوتی ہے。وہ پانی نہیں منہ بھر کے آئے اور وہ بندہ اس کو نگل جائے کہ باہر نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا جس نے اس کو نگل لیا اس کا ٹوٹ گیا جس نے کہہ کر دی اس کا نہیں ٹوٹ تو آدمی نے یہ سمجھا اس نے کہہ کر دی تو سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا یا ہاسپٹل گیا اور اس نے بلڈ دیا اپنا یا ویکسین لگوائی اور سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اس نے خود سمجھا اور کھا پی لیا تو اس کے ذمہ ساٹھ روزے تو کفارے کے ہوں گے اور ایک اس کی قضا ہوگی اکسٹھ روزے اسے رکھنے ہوں گے اور اگر اسے کسی مولوی سے اس نے پوچھا بھی نے اس کو غلط مسئلہ بتا وہ مولوی تھا اس نے مس گائیڈ کیا اس لیے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن مولوی اگلی صاف میں ہوں گے ٹھیک کہتے ہیں یہ جو اختلافات کا وائرس کیریئر ہے وہ ہمارا مولوی لوگ تو فالو کرتے ہیں اس کو تو فرمایا اگر اپنی مرضی سے اپنی سمجھ سے اس نے سمجھا کہ ٹوٹ گیا کھا پی لیا تو ساٹھ روزے رکھے گا کفارے کے ایک چھوٹا روزہ جو ہے وہ قضا کا رکھے گا ایک سٹھ روزے رکھنے ہوں گے اگر مولوی کے کہنے سے اس نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس کے ذمہ صرف قضاء ہے اور اس کا ببال مولوی کے ذمے ہے جس نے وہ غلط مسئلہ بتایا تو جو آدمی سامنے مل جاتا تھا وہ اسے پوچھ کے مسئلے پر عمل کر لیتے ان کے پاس اختلافات کے لیے ٹائم نہیں تھا لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی تحریکی کام کرنے والی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے اندر اختلاف کوئی نہیں یعنی سینے پر آٹھ باندھنے والے بھی ان کے ممبر ہیں رفا یادین کرنے والے بھی ان کے ممبر ہیں نہ کرنے والے بھی ان کے ممبر ہیں نہ پر باندھنے والے بھی ان کے ممبر ہیں ان کے اندر فکی اختلاف کوئی نہیں کیا بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہو جو رفا یدین کرتا ہوں مودودی صاحب کی جماعت میں ڈھیر سارے ہیں ڈاکٹر اشہار احمد کی تنظیم میں ڈھیر سارے نہ کرنے والے بھی خود ڈاکٹر اشار احمد نہیں کرتے ہمارے اندر جن جماعتوں میں تحریک مر گئی ہے دین کا کام کرنے کا جذبہ مر گیا ہے ان کے اندر اختلافات فوٹا ہے پابندی لگ گئی ہے فلٹر لگا ہوا ہے فلاں آدمی آ سکتا ہے فلاں نہیں آ سکتا باقاعدہ جا روکا جاتا ہے منع کیا جاتا ہے اس کا نام اختلاف ہے منع مت کرو تم جس پر عمل کر رہے تم اس پر عمل کرو وہ بھی نبی کی سنت ہے تم دوسرے کا انکار نہیں کر سکتے ہم یہ بھی نہیں کہتے بخاری شریف تو بہت بات کی چیز ہے ہم صحابہ کو بخاری شریف کا پابند نہیں بنا سکتے کہ وہ بخاری کا مطالعہ کر کے تو اس کی حدیثوں کے مطابق عمل کرتے ان کے سامنے تو وہ حدیث کا ممبا جو تھا وہ سامنے تین فٹ آگے کھڑے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تورات پر عمل کرتے تھے اور عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام انجیل پر عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اور انجیل تو بہت بعد میں آئیں آئی یا جیسے کوئی کہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گیارہویں شریف دیا کرتے تھے یا شیخ ابدال قادر جلانی کے مرید تھے تورات اور انجیل بعد میں نازل ہوئی ہیں ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے تھے تم ان کو کیسے پابند کر سکتے تورات اور انجیل کا بخاری شریف تمہاری بعد میں تدوین اس کی ہوئی ہے لیکن ہم اس کے نام پر نہابفا کو اس کا پابند کر سکتے ہیں وہ حدیث کے پابند ہیں جہاں سے بھی ملے انہیں لیکن آپ بخاری کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مجموعہ اور اتنی باریک چھلنی سے وہ چھانا گیا ہے کہ چار لاکھ یا بعض روایات میں دو لاکھ احادیث میں سے یہ چار ساڑھے چار ہزار احادیث انہوں نے چھانٹی اتنی باریک چھان لگائی ہے محدس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اگر کوئی چیز امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے جو بخاری کی تدوین کی ہے تو انہوں نے جو اپنا کرائیٹیریا بنایا ہے کہ میں نے کس حدیث کو اس میں لکھنا ہے وہ وہی نہیں یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کرائیٹیریا تو ہوا یہ کہ جب کوئی چیز ان کے کرائیٹیریا پر پوری اتر جائے تو دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو لکھیں مثلاً انہوں نے کہا کہ اگر نہوست جو ہے وہ گھر گھوڑے اور عورت میں ہوتی فارغ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ حضور نے فرمایا کہ گھر گھوڑے اور عورت میں نہوست ہوتی اور خود ہی لکھتے ہیں آگے کہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ابن عمر نے صحیح سنا نہیں ہے حضور یہ فرما رہے تھے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ نہوست گھر گھوڑے اور عورت میں ہوتی یعنی انہوں نے وہ وڈ نہیں سنے کہ یہود کہتے ہیں اگلے سن لیے تو چونکہ اب بات کلیئر ہو گئی تھی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے کہ نہصت نہیں ہوتی عورت گھر اور گھوڑے میں لیکن وہ مجبور تھے اس حدیث کو لکھیں اس لیے کہ وہ ان کے کرائیٹیریا پر پوری اتر رہی تھی وہ اس کو پھینک نہیں سکتے تھے ان کی مجبوری تھی اور دونوں کنٹراڈکٹری انہوں نے اس میں کر دی اب یہ فقی کا کام ہے مشہور محدث آمش کہتے ہیں یا ماشاء الفکا آنتم القبا یہ طبیب کی جمع و نخ نسیاد علا گروے فکیح اے فقیو تم لوگ ڈاکٹر ہو اور ہم فارماسٹ تمہارا کام دوا تجویز کرنا ہمارا کام دوا فراہم کرنا ہمارا کام ہے تمہیں حدیث فراہم کرنا تمہارا کام ہے کہ بندے کا مزاج دیکھو موقع محل دیکھو حالات و واقعات دیکھو اور اس کے مطابق جہاں جو حدیث چسپاں ہوتی ہے وہاں اس کو اس کی تجویز کرو اس مثلاً ایک ٹرکش ویب سائٹ ہے اس پہ ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے سہای ستا میں سے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیور یورینے ان اسٹینڈنگ پوزیشن کبھی بھی حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں بخاری شریف اس کتاب بعد قرآن وہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کی اس کو مانتے ہو دونوں کو مانتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور عادت نہیں تھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جب آدمی کے گھٹنوں کو تکلیف ہو وہ بیٹھ نہ سکتا ہو نیچے کچرا اور کپڑے خراب ہونے کا امکان ہو بندے کے پروسٹیٹ کے اندر غدود اور بیٹھنے کی حالت میں وہ پیشاب کے نکلنے کے رستے کے آگے آ جاتی ہو تو اس حالت میں اسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت اور اس حالت میں بھی وہ سنت کا مطلب ہوگا بہت سارے لوگ ہیں کے اندر غدود ہوتی ہے بیٹھتے ہیں غدود سوراخ کے آگے آ جاتی ہے پیشاب نہیں نکل پونے دو تو گھنٹے بندہ بیٹھا رہا پیشاب نہیں نکلو ہاسپٹل لے کے گئے ڈاکٹر نے کھڑے ہو وہ ہے تو عادت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ٹھیک نہیں لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہارا مسانہ پھٹ جائے مگر کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا اس حالت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے یہ جواز ہے کھڑے یعنی ہو کر پیشاب کرنا جواز ہے عادت نہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہا کہ نہیں کیا وہ معمول بتا رہا ہے اسی طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہ ہے کہ جی اگر پانی موجود ہو تو یمم نہیں ہوتا صحیح حدیث میں ہے کہ ساتھ پانی کا لوٹا بھرے کھڑے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور وہیں آپ نے ہاتھ مارا مٹی پر اور تیمم کیا اور ان صاحب نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول میں پانی لیے کھڑا ہوں آپ نے فرمایا لعلی لی لاب لوگوں شاید میں اس پانی تک نہ پہنچ سکوں تو میں اتنا رستہ بھی جو ہے وہ طہارت کے بغیر نہیں گزارنا چاہتا جتنا یہاں سے وہاں تک جگہ تو اس سے قانون نہیں بنتا کہ پانی کی موجودگی میں بھی پانی کی موجودگی میں بھی تیمم ہو سکتا ہے یہ قانون ثابت نہیں ہوتا لیکن کیا ثابت ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی وقت بھی وہی کا نزول ہو جاتا تھا کوئی اسٹیشن مقرر نہیں تھا جیسے موسیٰ علیہ اسلام کے لیے اسٹیشن مقرر انہیں تور پہ جانا پڑتا تھا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں بھی کسی جگہ بھی آپ بیوی کے کمبل میں بھی ہوتے تھے تو وہی نازل ہونا شروع ہو جاتا تو حضور وہاں سے وہاں تک اس حالت میں نہیں جانا چاہتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ بھئی کا نظور شروع ہو جائے کوئی بھی حکم آج لائن تو یہ حضور کی ذات تک خاص عمل ہے یہ قانون نہیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنتوں کا یہ امتیزاج بغض اور دعوت کیوں بنا اور کس نے اس کو پروموٹ کیا ہے اس کے کون ہیں جو فتنہ بنا دیا جنہوں نے اگر ایک آدمی اپنی سمجھ کے مطابق ایک حدیث کو صحیح سمجھ رہا ہے تو پیرو تو وہ حدیث کا ہے نا نکلا تو نہیں نا باہر دوسرا دوسری بات کو نبی کی بات سمجھ کر عمل کر رہا ہے وہ بھی پیرو نبی میں اداوت والی کیا بات اتنا کسی کو تاش کھیلتے ہوئے دیکھ کر فلم دیکھتے ہوئے دیکھ کر غصہ نہیں آتا تیوری نہیں چڑھتی جتنی کسی کو سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھ کے چڑھتی ہے یہاں تو لوگ کیونکہ ایک ماحول میں رہتے ہیں ان کا ایک مزاج بن گیا دیکھ دیکھ کے لوگ عادی ہو گئے ہیں، یہاں اتنا اوپرا معلوم نہیں ہوتا پاکستان میں تو دوسری جماعت اگر آدمی شروع کرے تو لوگ یوں گیر لیتے جیسے چڑیا گھر میں بندر کو دیکھتے یہ کیا ہو رہا وہ جماعت ہو گئی ایک دوسرے کو وہ کہتے یار جماعت تو ہو گئی یہ ایک بندہ کیا کر رہا دوسری جماعت کا تصور نہ ہونے کے برابر یہاں لوگوں کے اندر دیکھ دیکھ کے پتا چل گیا کہ نہیں یہ بھی ایک پولا تھا اچھا ہم کہتے کیا کہ چاروں امام برحق ہیں نہیں ہمیں سبق دیا گیا کہ چاروں امام برحق ہیں اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں تو پھر مخالفت کیوں کرتے ہیں جب برحق ہیں تو پھر مخالفت کیوں کرتے ہیں سنتوں میں امتزاج جو ہے ایک تحصیل ہے آسانی اس میں لنگوٹ کس کے مخالفت امام شافی رحمت اللہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے کائل رفا دین وہ کہتے ہیں کہ زیادہ قوی حدیث سے ثابت ہے شاہ ولی اللہ دہ رحمۃ اللہ علیہ بات کو تسلیم کیا کہ رفا دین کے حق میں زیادہ قوی حدیث موجود لیکن چونکہ میں ایک فقیر پیرو ہوں میں نہیں کرتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی زیادہ قوی لیکن صاحب کی بات ہے کہ وہ حدیث جو رفایدین وہ زیادہ قوی لیکن بر ہے وہ بھی سنت اس لیے یہ کہ جس طرح حدیث صحابی کے قول سے ثابت ہوتی ہے صحابی کے عمل سے بھی ثابت اور جس طرح حدیث کال سے روایت کرتا ہے صحابی عمل سے بھی روایت کرتا ہے حدیث سنت نہیں ہے حدیث سنت تک پہنچنے کے رستوں میں سے ایک راستہ اب جب صحابی کہیں کسی علاقے میں جاتے تھے اور اسی وجہ سے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بصیرت کو دیکھیں کہ آپ نے صحابہ پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ مدینے کے باہر کوئی رہائش نہیں رکھ سکتا جگہ خرید سکتا ہے جب کوئی زمین خرید سکتا ہے رہائش نہیں رکھ سکتا مدینے کے باہر نہ عراق میں نہ شام میں نہ مصر میں نہ میں کیوں ہم نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ نبی کو دیکھنے والے لوگ اور نبی کی مختلف سنتوں کے پیراؤ تم لوگ جب باہر نکلو گے تو لوگوں کے لیے تم بڑی مقدس ہستیاں ہو یہ جو سنتوں کا امتزاج ہے یہ جب باہر پھیل جائے گا تو تمہارے اندر تو الفت موجود ہے لوگوں میں یہ دعوت بن جائے وہی ہوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ رضا نماز پڑھ کے کہا کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا اور اس میں انہوں رفایہ دین بھی نہیں کیا ہاتھ بھی ناف پر باندھے اب ہم اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پھر واقع آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں دیکھا دوسرے صحابی نماز پڑھتے رفا یا کرتے اور کہتے ہیں یہ جو نماز میں نے تمہارے سامنے پڑھی ہے میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر لوگ ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں پورا علاقہ تو وہ صحابی وہ جو, جو, جو جواز والی نماز تھی وہ بھی پڑھ کے دکھا دیتے تھے کہ یہ سہولت بھی ہے یہ بھی ایگزٹ ہے کبھی ایسا بھی دل کرے تو یہ بھی تم کر سکتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نماز جنازہ پڑھی اس میں سورہ فاتحہ پڑھ دی اور اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی صحابی کے عمل پر لوگ اعتراض کریں تو سمجھ یہ لینا چاہیے کہ لوگوں کی عادت وہ نہیں ہے اوپری چیز ان کے لیے لوگوں نے اعتراض کیا یہ آپ نے کیا کیا کہنے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے میں سورج فاتحہ پڑھتے ہوئے سنا جواز ثابت ہو گئے لیکن لوگوں کا تعجب یہ بتاتا ہے کہ رواج نہیں تھا سورج فاتحہ پڑھنے کا عمر نے جواز بھی بتا دیا کہ تم یہ بھی پڑھ سکتے جواز ہو گیا اس طریقے سے جس صحابی نے جو دیکھا وہ کوشش یہ کرتا تھا کہ جو میرے پاس امانت محفوظ ہے وہ میں لوگوں تک پہنچا اور وہ پہنچا دیتے تھے ایک ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا کسی نے توفے میں بھیجا ہدیے میں بھیجا اس کے بٹن نہیں لگے ہوئے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیر نہیں کیا ہوئے. آپ اسی طرح پہن وہ دربار میں حاضر ہوئے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں رنگ کا کپڑا پہنا ہوا اور گلے میں بٹن نہیں اس بندے نے زندگی بھر اپنے کپڑوں میں بٹن نہیں لگائے کہنے والے کہتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے بٹن بھی ہوتے ان کا جب میں نے دیکھا تو کوئی نہیں دی. میرے ذمے اس سنت کا اتبا جو میں نے دیکھی اس نے بھی فالو نبی کو کیا اور بٹن تھے یہ بھی ثابت اب آپ اس آدمی کو بلیم نہیں کر سکتے اسے نبی کے کھلے بٹن بھا گئے نبی کھلے بٹنوں میں اچھے لگے بات پہنچی بھی ہے کہ نبی کے کرتے کے بٹن تھے مگر اس نے کہا نہیں مجھے اسی حال میں اچھے لگتے اس میں دشمنیا وہ ڈانگ لے کے سب کے بٹن توڑوانے شروع کر دے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بٹن کوئی تھے اس کو بھی توڑو اس کے بھی توڑو جوھ ونگ ساتھ لے کے سب کے بٹن توڑوانے شروع کر دیتے ہمارا مسئلہ یہ بن گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایک پر عمل کر رہے ہیں مگر دوسری کو ہم ہونے نہیں دیں گے اس کو بہت ذرا دعوت کو گئی اور مساجد کی رجسٹریشن ہو گئی ہے میں نے یہ پہلے ویارج کیا کہ ہندوؤں میں ہو مندروں کی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ان کے تو الگ ہونے ہی چاہیے ان کے دیوتا جو الگ ہیں ان کے دیوتاؤں کے جو رسومے ابودیت ہیں وہ الگ الگ ہیں کرشن جی مہاراج کا جو مندر ہے وہاں ڈھولک بجتی ہے ستار ہوتی ہے اور وہ داسیاں, دیو داسیاں جو ہوتی ہیں وہ ناچتی ہیں لتا جی وہیں کیا ہوئی یعنی کرشن جی کا جو اس لیے وہ بی, بی سی میں انٹرویو کر رہا تھا کہ جی فلاں علاقے سے بہت زیادہ گلوکار اور میوزیشن آئے ہیں ہماری ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں اور اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے کہا جی چونکہ وہاں پہ کرشن جی مہاراج کی پوجا ہوتی ہے اور کرشن جی کا تعلق کیونکہ موسیقی کے ساتھ اور ان کی عبادت کا حصہ ہے موسیقی لہذا اس علاقے سے لوگ آتے ہیں اور جن علاقوں میں کرشن جی کو نہیں مانتے وہاں موسیقی کا رجحان کوئی نہیں ہے لہٰذا وہاں سے کوئی نہیں انہوں نے رجسٹر کیے تو ان کے تو دیوتاؤں کے الگ الگ نام ہیں اور ان ناموں پہ الگ الگ ان لیکن تم نے کیوں کیے مزے اقبال نے کہا کہ مسلحت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک کیا تمہیں کیا چیز تمہاری الگ ہے ادھر ہی تم نے منہ کرنا ہے ادھر ہی دوسرے نے منہ کرنا ہے اسی رب کو تم نے سجدہ کرنا ہے اسی رب کو اس نے سجدہ کرنا ہے وہی فاتحہ تم نے پڑھنی ہے وہی فاتح اختلاف کیا ہے روٹ پرمٹ تو ہوتے نا بسوں کے کہ ایک لاہور جا رہی ہے ایک پشاور جا رہی ہے تم سب کا منہ ایک طرف کوئی حرم الگ ہے تمہارا اللہ الگ ہے کتاب الگ ہے رسول الگ ہے پھر مساجد کیوں الگ ہے تو کیوں نہ مسلمان کو جہاں سے نماز کی آزان کی آواز آئے وہ اس میں گھس جائے گا ایسا یہاں ہوتا جو قریب ترین مسجد ہے وہاں چلے جاؤ تو یہ اختلاف کس نے بویا ہے اس کا جواب کو دیں گے ارے علماء اور اس کا تریاگ کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں جس چیز کو محفوظ کرنا نا اس کو پلاسٹک کور کر لیتے آپ کو پتہ ہے حکومت تو چاہتی یہی تھی حکومت کو چاہے گی کہ ان میں وحدت پیدا ہو جائے اور یہ ایک ہو جائیں یعنی ان کو تو یہ بکھرے ہوئے مولوی سانس نہیں لینے دیتے یہ ایک ہو جائیں گے تو حکومت کو پتہ ہی رہنے دے میں ایک دفعہ جا رہا تھا بلوال پی تو رستے میں اس نے گانے لگائے یہ چھوٹی کوسٹر تھی سواریاں بیٹھی ہوئی تھی میں اکیلا تھا فیملی والے بیٹھے ہوئے تھے انڈیا کے اس نے وہ پروگرام لگایا تھا بڑے خوش قسم کے گانے میں نے وہ خواتین والوں سے کہا کہ یار آپ لوگ تھوڑی سی غیرت کریں اس سے کہیں بند کریں کی؟ خیر وہ کیا وہ ڈرتے ہیں لوگ اتار دے گا اس وقت تو وہ کرتا ڈرتا ہوتا نا پائلٹ میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ بند کرو بات بڑھ گئی میں نے اسے کہا کہ منڈی باول دین جاؤ وہ گاڑی روکنی ہے تم نے چیک پوسٹ پہ وہاں بھی. تمہارا بندوبست کرتا ہوں میں خیر جسے پتا چل کے مولوی پیچھے پڑ گیا اس نے وہ بند کر دیا منڈی باول دین آنے سے پہلے اس نے بند کر دیا جو ہی نکلے منڈی باول دین سے آگے ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے ہاتھ دیا گاڑی کو غصے سے, سے پیچھے مڑ کے میری طرف دے کے گیا تھا ایک ہی مولوی نہیں سنبھالا جا رہا دوڑے گئے مولوی بکھرے ہوئے سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہے اتنی پاور اسٹریٹ اینڈ کے پاس مولوی ایک ہو جائے تو پر مصیبت جائے ان کو انہوں نے تو چاہنا ہے کہ تم الگ الگ رہو مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اس معاملے کو پلاسٹر کور کیوں کر لیا ہے محفوظ کیوں کر لیا ہے بیٹھتے کیوں نہیں علماء ماں بیٹھ کے یہ کہتے کہ یہ دھبا کلنک کا ٹھیک ہے ہمارے نام اور آئندہ آنے والی نسلیں جب لکھیں گی یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی رجسٹریشن تو اس میں بڑے بڑے کڑپینچوں کے نام آئیں گے یہ جو پھر بڑے بڑے شیخ الحدیث بنے پھرتے ہیں لوگ افسوس کا اظہار کریں گے یار یہ تو بڑے پائے کے عالم مگر اس بدت کو روکا نہیں ان بدتوں کو رکھتے ہوئے امام اعظم امام احمد اب نے ہم امام مالک نے کوڑے کھائے ہیں مثلا یہ آج کا حدیث آج کا ہمارا مولوی آج کا مفتی کوڑے نہیں کھانا چاہتا وہ چاہتا ہے میں گڈ بکس میں رہوں لوگوں اٹھو نا مخالفت کرو اس رجسٹریشن کی گاؤ یہ ختم ہونا چاہیے خدا رجسٹرڈ نہیں ہوتا وہ سب کا خدا ہے رسول رجسٹرڈ نہیں ہوتا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اس کا ہے دہذا جو بھی مسجد جس کے بھی قریب جاتی ہے تم بیٹھ کے لما فیصلہ میں ماں کا کام ہے تم ناف پر ہاتھ باندھنے والوں کو مسجد اپنی سے مت روکو ہم سینے پر باندھنے والوں کو نہیں روکتے ڈن کرو کیوں نہیں کرتے اسی سے تو روٹی لگی ہوئی ہے لوگ آٹھ آٹھ دس سال کے لیے جو بچہ ہمارے یہاں بھیج دیتے ہیں یہی تو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں آج کوئی امام ابو عنیفا کوئی نہیں آج کا کوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی کفر کے فتوے بھی لگتے رہے در بدر بھی رہے حال در بدری میں بچارے جان سے گئے بات کرو گے بدتوں کے خلاف جب تم اٹھو گے ان فتنوں کے خلاف حکمرانوں نے تو ہر دور میں کونے میں پیشاب کرنے کی کوشش کی ہے ہر دور میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا فتنہ ڈال دیں کہ دودھ کا دہی بند ہے اگر اٹھتا تھا کوئی تو وہ زمانے کا امام ہوتا تھا آج ہم ان کو امام کہتے تو ان کے کارنامے دیکھ کے امام کہتے ہیں. کہ کوڑے بھی کھائے جیلیں بھی برداشت کی زہر کھلایا کھلا دیا گیا چودہ سال امام سرخسی نے اندے کنویں کی قید کاٹ لی مگر اپنے موقف پر قائم تو یہ کام کون کرے گا جو لیڈر ہے دین میں یہ کام اس نے کرنا نہیں سیاسی معاملات میں لوگ سیاسی لیڈروں کی طرف دیکھتے ہیں دینی معاملات میں دینی لیڈروں کی طرف دیکھتے تو ان کا کام ہے کھڑے ہوں اور رجسٹریشن اور اس اختلاف اور اس بغض و عداوت کے خلاف ایک ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ جی آج سے کوئی مناظرہ نہ ناخ پہ ہاتھ باندھنے پہ ہوگا نہ سینے پہ ہاتھ باندھنے پہ ہوگا نہ رفا یہ دین پہ کرنے ہوگا نہ رفع یہ نہ, نہ کرنے پہ ہوگا ہم ان تمام چیزوں کو سنت سمجھتے ہیں اور یہ سنت ثابت ہیں اور ہم جس پہ چل رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دوسرے کے کرتے ہوئے دیکھ کے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں وہ ماں علیہ اللہ بلابین یہ کام کون کرے گا اگر یہ نہیں کرے عوام الناس تو یہ کام نہیں نہ کر سکتے گاڑی کو موڑنا ہو تو ڈرائیور کرتا ہے یہ ڈرائیور ہے اور عوام الناس کا بھی کام یہ ہے کہ ان سے کہیں اس کے بارے میں کچھ سوچیں بھی چیز جو وہ کہتے ہیں وہ بھی حدیث پیش کرتے ہنسی مت اڑائے اللہ تعالیٰ مجھے کی توفیق حضرات کو میں نے عرض کیا تھا اسموکنگ کے بارے میں اس کو اس کی حرمت کا فیصلہ آیا ہے کہ یہ حرام ہے اور دلائل کے ساتھ آیا ہے اور کوشش کریں کہ اس کو چھوڑ دیں یعنی یہ وہ چیز ہے جو پینے والے سے زیادہ نہ پینے والے کو نقصان ہے یعنی جو جوسو سموکنگ ہے وہ زیادہ خطرناک ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے میں سگریٹ پی رہا ہوں بھائی آپ نہیں پی آپ تو عادی ہیں نا اس کے وہ جو عادی نہیں ہے اور لے رہا ہے اس کو اس کے لیے زیادہ نقصان دے تو یہ اپنے لیے بھی مذر ہے دوسروں کے لیے بھی مذر ہے اپنی بھی جان کو مارنا ہے, دوسرے کو بھی نقصان پہنچانا اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ حکا اور نسوار بھائی بات یہ کہ تباکو پینا منع ہے چاہے اس کو آپ وہ ہمارے یہاں جو ڈنگر چراتے ہیں نا وہ آگ کا پتہ لے کے اس کی سوٹی بناتے اس میں رکھ کے پیتے ہیں بعض لوگ زمین میں ڈنڈا یا اپنا پرنا دبا کے گیلی زمین کے اندر اس کو کوٹ کے نکال لیتے ہیں دو سرخ بن جاتے ہیں ایک سوراخ پہ وہ تباکو رکھ کے لیٹ کے زمین پر منہ رکھ کے پیتے ہیں بڑا ٹیکنیکل طریقہ یعنی مقصد تمباکو کی حرمت ہے چاہے آپ اسے پائپ میں رکھ کے پئیں چاہے سگار میں پیئے پگارے کی طرح آپ اس کو شاید تمباکو ہے نا تو تمباکو کی ہے چاہے آپ اسے کوٹ کے نسوار بنا کے منہ میں رکھ لیں یا آپ اسے وہ ناک میں رکھ کے سدانیوں کی طرح کھینچ کے اوپر لے جائیں یعنی مختلف اس کے آپ چینلز استعمال کریں لینے کے مگر ہے تو تمباکو ٹھکے میں رکھ کے پئیں آپ اسے پیٹ نسوار منہ میں رکھ لیں مقصد تو وہی ہے یہ مزرت اپنی بھی اور دوسروں کی بھی پیسے کا بھی جیا ہے صحت کا بھی جیاں ہے دانتوں میں پیریا ہو جاتا ہے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں یعنی ایک صاحب ہیں وہ اکثر تو بہ سگریٹ چھوڑنے کے لیے نسوار شروع کر دیتے ہیں. اور چھ مہینے سال وہ نسوار رکھتے ہیں اس کے بعد نسوار چھوڑنے کے لیے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں یعنی مجھے تقریباً بیس سال ہو گئے ان کو اسی روٹین میں دیکھتے ہوئے جب ان جب وہ کہتے ہیں جی وہ نسوار ڈالنا یا سگریٹ چھوڑنا بڑی پیڑی چیز جی. اور 6 چھ مہینے سال کے بعد پتا چلا کل سگریٹ پینے نسوار بڑی پیڑ چیز وہ ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے تو آدمی دانت سو جاتے ہیں مسوڑے سو جاتے ہیں یعنی اسے اعتبار نسوار ڈال بھی دیتا ہے تو اسے اعتبار نہیں آتا کہ اپنے منہ میں ڈالی ہے وہ شیشہ دے کے کنفرم کرتا ہے کہ واقعی اپنے منہ میں ڈالی ہے یا کسی کے میں رکھ دیے آپ یہ دیکھیں گے کہ لازمہ نسوار ڈالنے کے بعد شیشا دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں مر جاتے ہیں مسوڑے پتا نہیں چلتا اپنے منہ میں ڈالیے کس کے منہ میں ڈالیے تو وہ دیکھ کے جگہ سوجی بھی پتا چل جاتا اپنے منہ میں گئی تو نسوار تباکو اس کا اصل ہے اسی طرح ہے ممنوع جو منع قرار دیا گیا حرام قرار دیا گیا آپ دیکھتے ہیں سکھ ان کے یہاں حرام ہے اور وہ ان میں جو دیندار لوگ ہیں اس کی پابندی کرتے کہتے ہیں کہتا نا کہ اگر کسی کو غیرت دلانی ہو تو کہا جاتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا غیرت دلائی مکے والوں کو فرمایا کہ دوسروں نے مجھے بیٹے دیے کالا و نے ابن اللہ و النصار نسار ابن اللہ یہودیوں م... نے مجھے ازہر بیٹا دیا عیسائیوں نے مجھے مسیح کو بیٹا بنا دیا اور تم نے خانہ خراب ہو دی بھی تو بیٹیاں دی شرم کرو دل کا دزن قسمت دیگا یہ تو بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے الا بنا تو وا تمہارے الا بنی نا واقل بنا تمہارے لیے تو بیٹے اور اس کے لئے بیٹیاں آپ دیکھتے ہیں سکھوں نے داڑھی کو نیچے سے کپڑا لگایا ہوتا ہے رول کر کے تو وہ کپڑا یا دھاگا یا کوئی بھی طریقے سے اس کو وہ باندھ کے رکھتے ہیں اور سر پہ وہ کپڑے سے بالوں کو باندھ لیتے اوپر اس کے پگڑی کیوں وجہ کیا بھائی بڑی ہے کہیں کسی مشین میں نہ آ جائے کوئی اور پرابلم نہ ہو جائے اس وجہ سے نہیں یہ وجہ نہیں اس وجہ سے کہ بال گر کے کہیں لوگوں کے قدموں کے نیچے نہ آ جائے وہ اسے باندھ کے رکھتے ہیں وہ بال ٹوٹے بھی تو اسی میں اڑا رہتا ہے اور پھر ایک جگہ بیٹھ کے تسلی کے ساتھ وہ کھولتے ہیں تندھی کرتے ہیں جو بال گرتے ہیں ان سب کو سمیٹ کے کہیں دفن کرتے ہیں الگ رکھتے ہیں وہ اپنے جھوٹے نبی کی سنت کی اتنی قدر کرتے ہیں。ہمارے یہاں کاٹ کے جناب پاؤں میں اور باتھ میں جاتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بہت کمزور حالت میں تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی بہت کمزور نظر آتا آپ نے فرمایا میری سنت لوگوں کے پاؤں کے نیچے رول رہی ہے بکھری ہوئی ہے ہیں لوگ اس کو صحت مند کیسے ہو سکتے علماء کا مجمع تھا جس میں وہ بات کر رہے تھے اس میں داری کے جواز پر بات چل رہی تھی تو دوسروں سے سیکھ لیں ان کے یہاں بھی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سر میں اور پابندی لگوا دی سر میں تمباکو داخل ہی نہیں ہونا چاہیے وہ ہمارا مقدس ہے یہ تو حرمت کا فتوا اب تو معتمر عالم اسلامی کی وہ جو لیگل کمیٹی ہے جس میں ہمارے تقی عثمانی صاحب اس کے ممبر کہ سال میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں جو اس وقت کے ایشوز ہوتے ہیں کرنٹ ان پہ پھر فتوا لیا جائے اس کا یہ فتوا یعنی کسی کو اس پہ کوئی